اعوذ من من قرية او هم اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے وما پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے اور ہم دنیا میں غائب مطلب غیر حاضر تو نہ تھے والوزن فلفل اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہو گئے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جس شخص کے نیک آمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیئے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف قوون قیلولہ سے ہے جو دوپہر کے وقت استراحت مطلب آرام کرنے کو کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آئے یا آیا جب وہ آرام و راحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ خواب یا حالت استراحت میں تھے پھر لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے فلم لما رأوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفہ مند نہیں ہوا پھر امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبروں نے آ کر تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے جبکہ کفار کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا پھر امت محمدیہ انبیاء کے لیے ان کفار کے خلاف گواہی دے گی جیسا کہ سورہ بکرا آیت نمبر 143 میں ذکر ہے اور دیکھی صحیح البخاری معافت الباری آٹھویں جلد صفہ نمبر 216 حدیث نمبر 4487 جبکہ جہنم میں جانے کے بعد جب داروغہ جہنم پوچھے گا تو پھر اقرار کر لیں گے کہ ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے لیکن ہم لیکن ہم پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا تھا جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 71 اور سورہ ملک آیت نمبر 10 میں ہے پھر ہم چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں اس لیے ہم پھر دونوں امتیوں اور پیغمبروں کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے سامنے رکھ دیں گے پھر ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا اور جسے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جب کہ یہ یہ آراز ہیں یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا اور ان کا وزن ہوگا دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا تینوں مسلکوں والے تینوں مسلکوں والوں کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں ممکن ہے کبھی اعمال کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے تفصیل کے لیے دیکھیے تفصیر ابن کثیر بہرحال میزان میزان اور وزن بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار یا اس کی تعویلی یا اس کی تعویل گمراہی ہے اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اب تو بے وزن چیزیں بھی تولے یا تولی جانے لگی ہیں مزید دیکھیے انبیاء آیت نمبر سینتالیس کا حاشیہ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معيشا قليلا ما تشكرون اسعه ترجمه ہے اور بلا شبع زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب گزران کے اسباب فراہم کر دیے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو وَلَقَدْ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تسجد اذ امرتك انا خیر منه من نار اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا کہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا لہٰذا تو نکل جا بے شک تو زلیلوں میں سے ہے اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ نے کہا بے شک تو محلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ف قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھوں گا ثُم وَلَآتِيَنَّهُم مِّم بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خُلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تجد أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف خلقناکم کم میں ضمیر اگرچہ جمع ہے لیکن مراد ابوالبشر حضرت آدم ہیں پھر اللہ تسجدہ میں لا زائد ہے یعنی ان تس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا یہ عبارت محظوف ہے یعنی تجھے کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ تو سجدہ نہ کرے بحوال ابن کثیر و فتح القدیر شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ خود قرآن کی سراحت کے بموجب وہ جنات میں سے تھا کاف آیت نمبر پچاس لیکن فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مستقلاً حکم تھا اسی لیے اس سے بعض پرس بھی ہوئی اور اس پر اتاب بھی نازل ہوا اگر اسے حکم نہ ہوتا تو اس سے بعض پرس ہوتی نہ وہ رائندہ درگاہ قرار پاتا پھر شیطان کا یہ عذر عضر گناہ بدتر از گناہ کا آئینہ دار ہے ایک تو اس کا یہ سمجھنا کہ افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا غلط ہے اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے اس کے حکم کے مقابلے میں افضل و غیر افضل کی بحث اللہ سے سرتابی ہے دوسرا اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے لیکن اس نے اس شرف و عظمت کو نظر انداز کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے تیسرا نس کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا جو کسی بھی اللہ کو ماننے والے کا شیوا نہیں ہو سکتا علاوہ ازیں اس کا قیاس بھی قیاس فاسد تھا آگ مٹی سے کس طرح بہتر ہے آگ میں سوائی تیزی بھڑکنے اور جلانے کے کیا ہے جب کہ مٹی میں سکون اور ثوات ہے اس میں نبات و نمو زیاتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے یہ صفات آگ سے بہر حال بہر حال بہتر اور زیادہ مفید ہے اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتہ نور سے ابلیس آگ کی لپٹ سے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں بہوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو پھر منہا کی ضمیر کا مرجہ اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور جنت آسمان کے اوپر ہے اسی لیے ترجمے میں اس مفہوم کے مطابق آسمان لایا گیا ہے پھر اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں ذلت و خواری کا مستحق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دی جو اس کی حکمت ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا پورا علم اسی کو ہے تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا پجاری پھر گمراہ تو وہ اللہ کی تقوینی مشیت کے تحت ہوا لیکن اس نے اسے بھی مشرقوں کی طرح الزام بنا لیا جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے پھر مطلب یہ ہے کہ میں ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں گا خیر سے ان کو روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا پھر شاکرین کے دوسری معنی موحدین کے کیے گئے ہیں یعنی اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کر دوں گا شیطان نے اپنا یہ گمان فل واقع سچا کر دکھایا وانا قد صدق عليهم ابلیس ظننه فتبعوه ابلیس ظننه فتبعوه الا فریق من المؤمنین شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اس لیے حدیث میں شیطان سے پناہ مانگنے کی اور قرآن میں اس کے مکر و فریب سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا نکل جا اس سے ذلیل دھتکارا ہوا پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو یقینا میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھر دوں گا و یا ادم اسکن ات وزوجک الجنت فکلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمین اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوئاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا تكونا ملكين او تكونا من الخالدين پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤن اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدللہما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پل پھل چکا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرم ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ ستر ڈھانک سکیں اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا تم نے یا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی صرف اس ایک درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کر دی پھر وسوسطن اور وسواثن ذلزلتن اور ذیل کے وزن پر ہے اس کا معنی ہے پست آواز اور نفس کی بات شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم و سلطم کو اس لباس جنت سے محروم کر کے شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا سوایتی میں سوتن مطلب شرم گاہ کی جمع ہے شرم گاہ کو سوتن سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے پھر جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم و علیہ السلام کو حاصل تھیں اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کی تاثیر ہے کیونکہ اس کی تاثیر ہی یہ ہے کہ جو اسے کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے پھر قسم کھا کر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا جس سے حضرت آدم و رحمۃ اللہ متاثر ہو گئے اس لیے کہ وہ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں پھر تدلیت اور ادلا ان کی معنی ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا یعنی شیطان نے ان کو ممنوع درخت کے پھل کی طرف راغب کر کے انہیں مرتبہ اولیا سے نیچے اتار لیا پھر یہ اس معاشیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم و علیہ السلام سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرم گاہ چھپانے لگے وہ ابن منبہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مری تھا لیکن ایک دوسری کی شرم کے لیے ساتر مت پردہ پوش تھا بہوالے ابن کثیر پھر یعنی اس تنبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دل فریب ہوتے ہیں اور جن سے بچنے کے لیے بڑی کاوش و محنت اور ہر وقت اس سے چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے کہا تم اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقرہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے کونفی ہے تہیوں وفی ہے تم تخرجون ہے اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساں یواری سوآتکم وریشاں ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے اور پرہزگاری کا لباس بہت بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجننت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم هو وقبیلہو من حیث لا ترونہم انا جعلنا لا اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فطری میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھا دے بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف توبہ و استخفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سیکھے جیسا کہ سورہ بکرا آیت نمبر سینتیس میں اس کی طرف اشارہ ہے دیکھیے مذکورہ آیت کا ہاشیہ گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و اس بات میں آ... گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و اس بات میں عقلی وقیاسی دلائل دینے لگا نتیجتاں وہ رائندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملون قرار پایا اور حضرت آدم و علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے یوں گویا دونوں رستوں کی نشان دہی ہو گئی شیطانی رستے کی بھی اور اللہ والوں کے رستے کی بھی گناہ کر کے اس پر اطرانہ اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الٰہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے اللہ جان پھر سوایت جس کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے جیسے شرم اور ریشن وہ لباس جو حسن و رانائی کے لیے پہنا جائے گویا لباس کی پہلی قسم ضروریات سے اور دوسری قسم تکمیلا و اضافہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرمایا پھر اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے بعض کے نزدیک ایمان بعض کے نزدیک عمل صالح اور خشیت الہی وغیرہ ہے مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان وام صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے پھر حدیث انَ اللہ نعمت ہی عالیہ بہوال جامعہ ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انیس مطلب بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو اور حدیث ان اللہ جمیلب الجمیل بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر اکانوے مطلب یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کی بنا پر عمدہ اور اچھا زیب و زینت والا لباس پہننا بہتر اور پسندیدہ ہے لیکن اگر ایک شخص عمدہ لباس پہننے کی طاقت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے لباس میں سادگی اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں یہ بھی قابل ستائش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البضاۃمین المان بحوالِ صحیح الجامع حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اناسی صحیح حدیث نمبر 341 مطلب بذادت ایمان کا حصہ ہے بذادت کا مطلب آجزی و خاکساری کے نقطۂ نظر سے بیش قیمت لباس کے بجائے سادہ لباس پہننا ہے لباس کے بارے میں اسلامی ہدایات کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب لباس اور پردہ متبوعہ دارالسلام پھر اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دیں جس طرح تمہارے ماں باپ مطلب آدم و ہوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اور لباس جنت بھی اتروا دیا بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے پھر یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے کچھ اور نہیں تو شرک کے خفی مطلب ریاکاری کاری حتیٰ کے بعض کو شرک کے جلی میں بھی مبتلا کر دیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی سے محروم کر دیتا ہے